پلا اسم و بیما مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وما لا تب سرونا اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ان نہ رسول ان کریم بے شک یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے وما ہوا بقول شاعر یہ قرآن کسی شاعر کی باتیں نہیں قلی ما قلیلم بہت تھوڑی باتوں پر تم یقین کرتے ہو ولا بقول کاہن یہ کسی کاہن نجومی کی باتیں نہیں قلیلم ما تک کرونا بہت کم باتوں کو تم سمجھتے ہو نصیت تم بہت کم پکڑتے ہو تنزیل من رب المین یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے ولو تقول علینا بعد الاقاویل اور اگر یہ ہم پر کسی بات کا ایک حصہ بھی جھوٹ باندھے لا اخذنا منه بالیمین ضرور ہم پوری قوت سے انہیں پکڑ لیتے ثم لقطعنا منه الوتیین پھر ہم ان سے دل کی رگ کو کاٹ دیتے مراد یہ ہے کہ نبی کبھی اللہ پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اللہ کے غزب سے بچ نہیں سکتا اور نبی تو معصوم ہے فما منكم من کم من آحا دن انا پھر تم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہ ہوتا یہ اللہ کا غزب جب آتا ہے تو حاجین کوئی روک نہیں سکتا اللہ رب العالمین کا کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں دعا مومن کا ہتھیار ہے توبہ سے عذاب کرل جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک محلت تک ہے لیکن جب موت کے فرشتے آ جائیں تو نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان قبول ہوتا ہے وہ انحو لط کی رت المتقین اور بے شک یہ قرآن تو پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے وہ انم ان کم اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے بعض لوگ مکذبین وہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں وہ ان لا حسرتن ال کافرین اور بے شک کافروں پر حسرت ہے کافروں پر حسرت ہوگی مرتے وقت بھی قبر میں قیامت میں اور جہنم میں وہ ان نہحق ال یقین بے شک یہ حق کے یقین ہے یہ یقینی باتیں ہیں ایسا یقینی ہوگا سب بسم غبی کا پس تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو عظیم ہے بلند و بالا ہے سر حق میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کا انجام ذکر ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم کل بروز قیامت جائیں تو ہمیں ناما سیدھے ہاتھ میں نصیب ہو اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں اور وہ لمحہ بھی آئے کہ ہم نامہ امال خوشی خوشی سب کو پڑھ کر سنائیں ندامت شرمندگی نہ ہو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ سچی پکی توبہ ایسی کرنے کہ پھر گناہ کے قریب نہ جائیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے